ہاتھ میں اسے درود پاک کی فضیلت آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت دروج شریف پڑے ہوں گے صلو صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صحبی وبارک وسلم اٹھارہ ذوالحجہ الحرام کی شب ہے اسلامی تاریخ میں پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے اور اٹھارہ ذوالخجہ کو ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس ہے آپ کا یوم شہادت ہے اسی نسبت سے آج آپ کا ذکر خیر بھی کیا جائے گا آپ قطعی جنتی ہیں ہر صحابی قطعی جنتی ہیں. اور آپ کو تو بان مصطفی جنت کی بھی شارت ملی تو یوں ایک جنتی فرد کا بھی ذکر کیا جائے گا اور ان کے وہ اوصاف جو جنت میں لے جانے والے کام ہیں ان کا بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا شکایتی اور نصیحتیں بہت پیاری کتاب چھپن بیانات ہیں اس کے اندر مبلغین اور مبلغات کے لیے یہ تحفہ ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک دن حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا اسی دوران جبکہ میں اس کے باغوں نہروں اور درختوں کے گرد گھوم رہا تھا میرا کا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا ہاتھ ایک پھل سے مس ہوا یعنی ٹچ ہوا میں نے اسے پکڑا تو وہ پھل میرے ہاتھ میں چار ٹکڑوں میں بٹ گیا تقسیم ہو گیا ہر ٹکڑے سے ایک جنتی حور نکلی اور وہ جنتی ہور کیسی تھی اللہ اکبر اگر وہ اپنا ناخن نیل ظاہر کر دے تو تمام زمین و آسمان والوں کو فتنے میں مبتلا کر دے اگر اپنی ایک ہتیلی ظاہر کر دے تو اس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی پر غالب آ جائے اگر وہ تبسم کرے تو اپنی خوشبو سے زمینوں آسمان کی درمیانی جگہ کو کستوری سے بھر دے میں نے پہلی سے پوچھا تم کس کے لیے ہو جنتی حور بولی حضرت سعیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میں نے اسے حکم دیا تم اپنے شوہر کے محل کی طرف چلی جاؤ وہ چلی گئی دوسری حور سے پوچھا تو اس نے کہا میں فاروق اعظم کے لیے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے اسے حکم دیا تم اپنے خاوند کے محل میں چلی جاؤ وہ بھی چلی گئی تیسری سے پوچھا تم کس کے لیے ہو تو اس جنتی حور نے کہا میں خون سے لٹ پت ظلم شہید کیے ہوئے عثمان ابن عفان کے لیے ہوں میں نے اسے بھی اپنے خاوند کے محل کی طرف جانے کا حکم دیا وہ بھی چلی گئی چوتھی سے سوال کیا تو وہ کچھ دیر خاموش رہی پھر اس نے کہا اللہ عزل کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی کا وسلم اللہ عزہ نے مجھے سیداتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حسن پر پیدا کیا میرا نام ان کے نام پر رکھا اور حضرت سیدنا علی المرتض کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے ان کے ساتھ نکاح ہونے سے دو ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے میرا نکاح کر دیا یہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راشدین سبحان اللہ انصار صحابہ قیامت کے روز سارے صحابہ کو عزت والے گھر کی طرف لے جایا جائے گا اعزاز و اکرام کے ساتھ عزت والا گھر کون سا جنت کی طرف لے کے جایا جائے, جائے گا ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی ہو کے بہت سارے اوساف آپ نے سنا کہ اکالی سلات اسلام نے جنتی حور جو ان کے لیے اللہ تعالی نے تیار کی اس کو ملاحظہ فرمایا سبحان اللہ ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعلن ہو کو میرے اکالی سلاط اسلام نے کیا کیا بشارتیں دیں ان کے لیے کیا کیا جنتی بشارتے ہیں اللہ اکبر وہ دن جس دن عثمان غنی کو شہید کیا گیا تو جو شہید کرنے والے تھے وہ آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی اپنے مکان علیشان کی چھت پر تشریف لے گئے اور جو لوگ گھیرے ڈالے ہوئے تھے ان کو آواز دی اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے یہاں سوا روما کنویں کے میٹھا پانی نہیں تھا روما یہ کنویں کا نام ہے اور یہ کنواں جو ہے یہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا اور یہ اس کا پانی بڑا میٹھا اور لذیذ تھا اس کنویں کو ابھی کنواں یہ ہے اس کو بیر عثمان بھی کہتے ہیں بیر کا مطلب کنواں ویل بیر عثمان بھی کہتے ہیں اور اس کو بیر جنت بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ اس کنویں کی خرید پر عثمان غنی سے مالی کے جنت شاہ باروں پر بار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا تو پیارے آ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا کون روما کنواں خریدے ڈول مسلمانوں کے ڈولوں کے ساتھ کر دے جنت کی اس نعمت کے بدلے جو اس سے اچھی ہے سبحان اللہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے حوض کوسر کے بدلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سودا کیا کتنے میں خریدا پتا ہے مسلمان تنگ تھے وہ یہودی بڑا مہنگا پانی فروخت کرتا تھا پینتیس ہزار سونے کے سکے دیکھ کر کنواں یہودی سے خرید لیا اور اکالی سلاط اسلام کے ہاتھ فروخت کر دیا بیچ دیا کس کے بدلے میں کوسر کے بدلے میں سبحان اللہ اور حضور نے خرید کر وقف کر دیا پیارے اکالی سلات اسلام نے فرمایا میں نے خرید لیا وقف کر دیا تو کیا پتا چلا ہمیں یہ پتا چلا کہ اکالی و السلام اللہ تعالی کی تمام نعمتوں کے بتملی مالک و مختار ہیں جو نعمت چاہیں جس کے ہاتھ چاہیں فروخت کر دیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حوض کوثر عثمان غنی کی ملکیت ہے جو جنتی کوسر پیے گا وہ عثمان غنی کا پیے گا سبحان اللہ تمہارے غنی رضی اللہ تو عنہ نے ان لوگوں کو جو گھیرے ہوئے تھے آپ کے درپے تھے آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے فرمایا تم آج مجھے پانی پینے سے روکتے ہوتا کہ میں کھاری پانی پی رہا ہوں کیا تم جانتے ہو یہ مسجد یعنی مسجد نبی نمازیوں پر تنگ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل فلان کا علاقہ کون خریدے گا اسے مسجد میں بڑھا دے جنت کی اس نعمت کے بدلے میں جو اس سے بہتر ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی ہو وہ گھیرا کرنے والوں کو کہہ رہے ہیں میں نے اسے اپنے ذاتی مال سے خرید لیا اللہ اکبر مسجد نبوی کی اصل زمین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدی تھی پچاس دینار پر اور اس کی توسیع جو ہوئی اس میں پچیس ہزار درہم آس پاس کی زمین جو تھی خرید کر مسجد میں شامل کی کس نے حضرت عثمان غنی نے اور یاد رکھیے مسجد الحرام جہاں کعبہ واقع دنیا بھر سے لاکھوں جا جاتے ہیں خوب طواف کرتے ہیں خوب دعائیں کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں اس میں بھی عثمان غنی رضی اللہ تو آئلنو کا حصہ ہے کس طرح سنیے پیارے آکا علی سلاط اسلام نے ایک مکے والے سے کہا تو اپنا مکان جو مسجد حرام سے متصل ہے جنت کے بدلے میرے ہاتھ دے تاکہ میں اسے مسجد حرام میں شامل کر دوں اس نے انکار کر دیا ہمارے آکا عثمان غنی رضی اللہ تعلن عنہ کا جذبہ دیکھیں آپ اس کے گھر پہنچے اسے اپنا مکان بیچنے پر راضی کیا دس ہزار سونے کے سکے دے کر گھر خرید لیا اور بار بار اس میں کیا عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ یہ گھر جنت کے بدلے میں مجھ سے خریدتے ہیں؟ جنت کی لگن ہے نا جنت کی تڑپ ہے نا ہمیں مکان کی اور دکان کی اور سواری کی اور اسٹیٹس کی اور پراپرٹی کی اور دنیاوی تعلیم کی اپنے نام کی نمود کی اس کی پڑی ہوئی ہے اور اللہ والوں کو جنت کی فکر ہوتی تھی اس گھر کو آپ مجھ سے خرید لیں جنت کے بدلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آپ نے وہ گھر حضور کو دے دیا اور پیارے آقا علی سلاد اسلام نے اسے مسجد حرام میں شامل کر دیا وہ تو نہایت سستا سودا بے جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے تو مسجد نبوی میں بھی عثمان غنی کا حصہ ہے اور مسجد حرام میں بھی تو آپ نے بیری روما کنواں خرید کر آقا سے جنت لی اور مسجد نبوی کے بدلے میں بھی مسجد حرام میں جو ایکسٹینشن لی اس کے بدلے میں بھی ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اللہ و اکبر میرے آقا علی صلاح اسلام نے فرمایا ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوتا ہے میرے ساتھی جنت میں میرے رفیق عثمان ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعین بہت سخی تھے اور کیسی سخاوت تھی کہ آپ نے غزب تبوک کے موقع پر نو سو پچاس اونٹ پچاس گھوڑے ایک ہزار سونے کی اشرفیاں اور بعد میں دس ہزار اشرفیاں اور پیش کی اور یاد رکھیے سخاوت جنت میں لے جانے والا عمل ہے عثمان غنی جنت ہی ہیں کت ہی جنت ہی ہیں آکالی فلاط اسلام نے انہیں جنت میں اپنے پڑوس کی بھی دی کاش عثمان غنی کے صدقے میں ہمیں بھی جنت مل جائے پڑوسی خلد میں اتار کو اپنا بنا لیجے پڑوسی خلد میں اتار کو اپنا بنا لیجے جہاں ہے اتنے احسان اور ایسا رسول اللہ غنی رضی اللہ تعالیٰ جنت ہی اور صاف سخاوت اور سخاوت جنت میں لے جانے والا کام ہے میرے حق علیہ صلاحت اسلام نے فرمایا سخی اللہ سے قریب ہے سخی جنت سے قریب ہے لوگوں سے قریب ہے جہنم سے دور ہے کنجوس اللہ سے دور جنت سے دور لوگوں سے دور جہنم سے قریب جاہل سخی عابد بخیل سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ کی اللہ از کی تین سو صفات ہیں جو شخص ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا ان میں سے سب سے پسندیدہ سخاوت ہے سخاوت اللہ کو پسند اس کے حبیب کو پسند لوگوں کو پسند اور جنت میں لے جانے والا کام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سخاوت جنت میں ایک درخت ہے تو جو شخص دنیا میں سخی ہوگا وہ اس درخت کی ایک شاخ کو پکڑے گا تو وہ شاخ اس کو نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دے گی اور کنجوسی جہنم میں ایک درخت ہے جو شخص دنیا میں بخیل ہوگا وہ اس درخت کی ایک شاخ پکڑے گا تو وہ شاخ اس کو نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گی اب غور کریں ہم سخی ہیں یا کنجوس ہیں زکاط دیتے ہیں جناب آپ پھر اپنے آپ کو سخی سمجھتے ہیں آپ نے قربانی کی سال آپ غریب بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں آپ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں آپ دینی مدارس میں خرچ کرتے ہیں آپ مساجد میں خرچ کرتے غور کریں خود غور کریں اور سوچیں میں سخیوں میں ہوں یا کنجوسوں میں ہوں تو کنجوسی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے سخاوت جنت کی طرف لے جانے والی ہے ہمارے آقا عثمان غنی سخی ہیں اور آپ جنت ہی ہیں سخاوت جنت میں لے جانے والا کام ہے آپ حافظ قرآن ہیں سبحان اللہ ایک رکت میں عثمان غنی پورا قرآن تلاوت کیا کرتے تھے اور قرآن پاک حز کرنا قرآن پاک پڑھنا یہ بھی جنت میں لے جانے والا کام ہے جنت کے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ درجے اور قرآن پاک کے آئے کتنی یہ بھی اتنی ہیں چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ سکس سکس سکس سکس چھ ہزار سو چھیاسٹھ تو کہا جائے گا پڑھ اور چڑھ اور قرآن پڑھنے والا اس کو پڑھتا جائے گا اور جنت کے بلند درجے چڑھتا جائے گا اور یاد رکھیے جنت میں جتنے اونچائی زیادہ ہوگی جنتی کی اس کی نعمتیں زیادہ ہوں گی اس کے انعامات زیادہ ہوں گی اس کی راحتیں زیادہ ہوں گی اور جہنم کے اندر جتنی گہرائی زیادہ اتنے عذاب زیادہ اتنی تکلیف زیادہ قیامت کے روز قرآن شفاعت کرے گا اور میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعلن کا ایک اور جنتی وصف کیا تھا کہ آپ تحجد پڑا کرتے تھے تحجد تھے اور تحجد کے پابند تھے رات کو تحجد کے لیے اٹھتے اور خود ہی وضو کا سامان کرتے غلام کو بھی اٹھاتے نہیں تھے اور تحجد پڑھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں یہ قیامت کے روز بے حساب بخشے جائیں گے تحجد پڑھنا جنت میں لے جانے والا کام ہے قیامت کے روز حکم ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی تھیں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور تجدید پڑھنے والے کتنے ہوتے تھوڑے تو ہوتے حکم ہوگا جنت میں داخل ہو جاؤ انہیں بے حساب جنت میں داخل کرنے کے بعد دیگر لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا اللہ ہمیں بھی بے حساب بخشے جانے والوں میں شمار فرما دے تو بے وساب بخش کے ہیں بے شمار تر دیتا وا سجھ شاعر حجاز کا دیتا وا س اللہ مینلکل جنت الفرداساب غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید اسلام ہونے کا شرف پایا اسلام کی راہ میں شہادت کا شرف پایا اور یاد رکھیے شہید کو جنت کی بشارت ہے شہید کے جب خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے شہید کو شہادت کے وقت جنت میں اس کی جگہ دکھائی جاتی ہے عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے اور شہید کو ایسا عزت کا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کا ایک یاقوت دنیا اور اس کی تمام کائنات سے بہتر اور قیمتی ہوگا بہتر جنتی خورے اسے اللہ تعالی اپنے کرم سے عطا فرمائے گا اور شہید ستر رشتے داروں کی شفاعت کرے گا کیا شان ہے ہمارے یہاں کا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہو کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اوصاف عطا فرمائے جو جنت میں لے جانے والے ہیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بہت اتباع کیا کرتے تھے اقالی فلاط اسلام نے جہاں وضو کیا وہاں وضو کرتے وضو کرنے کے بعد آپ ہاں مسکرائے تو آپ بھی مسکرایا کرتے تھے وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان کہا تو تبسم بلا کر رہا ہوں جواب سوالے مخالف دیا پھر کسی کی ادا کو ادا ہوں کسی کی ادا کو ادا ہوں اور جو نبی پاک علیہ السلاط اسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے اسے مالی کے جنت نبی رحمت شفیع امد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا اشارت ہے سنیے من احیہ سنتی فتبنی و من احبنی کانا ما یفل جن جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور ہم نے ابھی پہلے حدیث پاک سنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان غنی جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے میرے رفیق ہوں گے سینا تیری سنت کا مدینہ بنے آقا جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا شیخ عبدالحق تیلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سے پاک کے تحت اس میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرنا آپ کے ساتھ پیار ہونے کا باعث ہے اور جنت میں آپ کے رفاق کا نصیب ہونے کا باعث ہے تو سنت کے ساتھ محبت کا یہ نتیجہ ہے اور جو عمل بھی کرے اس کا مقام کیا ہوگا اس کا رتبہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو اور ان کے اعلیٰ اصاف کے صدقے میں ہمیں بھی اچھے اصاف نصیب ہو جائے اللہ سے کیا پیار ہے اس ماں نے غنی کا محبوب خدا یار ہے اس ماں نے غنی کا اس غنی کا اللہ غنی حد نئی نغام کی تا کی وہ فیض پہ دربار ہیں ہے عثمان غنی کا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہوں کی جو آقا سے محبت تھی ان کے صدقے میں اللہ ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دے عثمان غنی کو جو سخاوت کی سعادت حاصل تھی جو عالی وصف آپ میں موجود تھا یا اللہ اس کے صدقے میں ہمیں سخاوت کا جذبہ عطا فرما دے عثمان غنی تہجد گزار تھے یا اللہ ہمیں بھی تحجد کی توفیق نصیب فرما دے عثمان غنی رضی اللہ تعالی ہو حافظ قرآن تھے یا اللہ ہمیں بھی عاشق قرآن بنا دے آپ کی تلاوت کرتے کرتے شہادت ہوئی یا اللہ ہمیں بھی زندگی بھر اور موت کے وقت بھی تلاوت کا شرف عطا فرما اور اپنی رحم میں شہادت کی موت عطا فرما آمین آمین آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم